فرمادو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے کے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچے بنا